اللہ الرحمن الرحیم علی فلام اللہ کی دی دی وروف بانی ہلکا آیات الکابل حکیم دایا تن دی دک دیک متنا اللہ ہلکا آیات الكتاب الحکیم دا داسرت الکمان آیات تن قانون دی الحکیم دکد حکمت نا، حدا ورحمت ہدایت لار خود ان کے داخلی دا ورحمتا او میرے بانی للمحسنین لقارد خکو ان کو الذین آگتان یقیمون الصلاة کفابندی کئی دمون ویعطون الزکا او ورکی زکاة درہ وهم بالآخرتی هم کا یقینون او دی پاک ربانی هم دی یقین لڑی اولائی کالا او دن من ربیم دا کسارت ہدایت کلی طرفت رفد دینا اولائی که هم المکنون او دا کسان امدی بڑے مندن من کی وین اناسی اباد دخل کو خبری گمراہ کی خلق کی خلق انصری بغیر علم بغیر دو علمنا او بھی لہ رہا اللہ تعالی لہ رہا آیاتنا خبر کر دلارا پاساب درد نکار اللہ تعالی, رشتنی رشتنی اللہ تعالی ضرور حکمت والا خلق بغیر اور مضبوط یا بدانی تقریندی جان او او اللہ تعالیٰ ہر جی کس مزہ سرما میرا اما اور بوٹی پیدا بننا تعالیٰ پیدائشی نہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ گمرائے گیری لکمان الحکما یتیمانتا السلام الحکمتا لوکمان الحکما یقینا لوکمانتا علیہ السلام الحکما الحکمت حکمت جی نا یشکر باسا باسا باسا باسا باسا باسا اللہ اللہ کا پارا چاچنا شکریہ تایل قال لقمان خفل زیتا او, او لو ری لقمان عل سلام یا بنیا اے بچوڑیا یا بو نیا اے بچوڑیا نی لاتا ڈاللہ تالا سلام انسان تا دے والدے حملت والے وانن کمزور کم کم کول دا دا دتینا پا جو کالو کی دی, خکم کر دی ازما شکری والے میارکم دیکھا تو کا کام پتا بانی اڑا شری کے دا شری نا آدرو سارا وَ دنیا کی دام آنندا وسا ہے گوما ملگرتیا گرتیا کس پیس دنیا پکار دنیا کی مارو پر خمل گرتیا آپ زبردست <سیح> بدیو ہندو متالبا پر مقدار دو چا بانی دانے بانی مین خردرد ادی من خرد رد شرشام پتہ سخرا پر کانی کی اور پستا کی او فل اردو یا رابو رزیدر اللہ تعالی ان اللہ لطیفن بشک اللہ اللہ ان نری خبیر خبردار یا حکم منکر کودا اند نارونا من دعوت یقینی مروانا و اربوز دکھال کو وقت بانی دی, دی بارہ بجاوی دا کر متواز ولا تو سر خا د مرو نا سر اربوز متوسط والا تو سر م کا گا م کا گا م دی وقت دا او مارا خبر کون کیبوک اللہ یقین اللہ تعالیٰ آنندے پلبرو دخل اچھا بھائی انہو جیسے اللہ تعالیٰ گئی تاریخ کون کی او بلتی وخور لاب میاں کا ردی داد نہیں کی ڈا دکھا برا غرو نہیں جا اجرو کی کرنا کمال ان, ان, ان کر سواد نا ان اللہ <سؤال> تعالیٰ خدمت کی لگول اللہ تعالیٰ کارا اوپر و منناتی او باذ دخل کون مناس کی جادل فی اللہ جگڑ کی توحید اللہ تعالی کے بغیر علم بغیر درینا ولا ہدن بغیر ہدایت نا ولا کتاب منیر او بغیر کتاب رنا والا نا فائدہ کیلا اللہ گرم اور استعید. لا چو کڑا مضبوطی تان بھائی مور ہفا سل تالا تا اللہ تالا تا پارا چاچو کپرو کو پلا خپر کا اللہ مرجی اوم کردی وہ پسیدہ خبر اماملو بات چدی سکڑی دی او دانی بولا بڑھلو ان اللہ علیم بیدات سدور یقنان اللہ تعالی وہ دے پخبر دے سنوبانی نمتیوہم قلیلا پیدا بورکم دی تلو گندی فَمَن أَفْطَرُوم بِبَرَكَةِهِ إِلَّا عَذَابٌ غَلِيظٌ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَئِن صَالَحْتُمْ كَتَفُوسُكُمُ دِينًا مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ شَاهِدٌ عَلَيْنَا وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا يَقُولُونَ لَنَّ اللَّهَ كَوَيِبٌ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ وَآيَاتُهُ يُبَيِّنُ قَدَائَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَرَبِّي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَرَجَّرُ دِينَنَا قُيُوجِي لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلاَ قَالَ لَرَبِّي دریا بول پٹ گی یم دل والبحرو او دریام مدد ددگی دریاب نمبا جی پذنا سب اتو اب اور دریاب نو رو میشی او قطبت کلمات اللہ بی لی کے لیے کی یہ پای بانی تالا کلیمہ داللا داللا کارونا داللا اللہ تعالی کلمات اللہ صفاتنا اللہ کارن اللہ حکمنا ما نفدت کلمات اللہ ختم برشد اللہ تعالی صفاتنا اور اللہ تعالی جس دن اس کے دفتر تمام گشتو پایا رسیدو مر ماہم چنا در اول وصفۃ تمام دیں صرف دخل مصیفت کی آشا کہ اللہ پیدا کو لڑ سب گھر کی مارا اس طرح بشی بناتی کیوں نیل سر پہنے شیرا سوال نہیں شیرہ سوالے اللہ دی رشید ذات ان عزیز الشک اللہ تعالیٰ ضرور دی. حکیم حکمت والا ماخلک تاسو پور تک اللہ کا مگر پشاند یاو یاو ان اللہ سمیم بصیر اللہ تعالی او لیدن کے دار دے لیدن کے نا لڑ پہ نن باسی رض پشپ کی وسا خر شرام او پرکار کے لگوز دے اللہ تعالی نور اس فگمائی کل یجری تول زی علاج للمسمن کرنے تے مقرر پوری ان اللہ بما تا منو او تنوری کہ اتنا اللہ تعالی باذہ تا کوئی خبردار دے خبیرن ذالک بان اللہ دا بیان دد پار دے کہ تا سو دا یقینو کہ بیان اللہ والحق یقین اللہ تعالی دے ہم دے دی رشتہ ہم دے دے لائق اللہ تعالیٰ الام طال پھول کا تجریف دریا جہازی تجری فی البری دریاب کی بے نعمت اللہ اللہ تعالیٰ نعمت کی من آیا چوکی اللہ چوکائی اللہ تعالیٰ قدرتنا یقین آیا کے خامخا دل کل بار دفارا داری اور صبر کو ان کی شکوکر اسکون کی مانا دیا کر اچھا بھائی نکل سب بار دار دار کوالا شکورا چیٹ کیلچ پٹ کی دئی دارا وی داغش پٹکی دئی دراصے والا پٹھی موجود چاپی لگا چاپی کا نا لینا تعالیٰ اللہ تعالی لو چلن خط مگر ایو تو ان کے او کپورنا شکرا یا ائو الناس اے فلکو بہ گما سُنا گی لائے جی والی جی والا او یو بلا مانا جی گیو من دا لد لے دف بن کی دف بن کیجن پلار آنو والی دفل بچی نا وا ل مولا گیتا پلار دپ اولادنا پل نواد اللہ تعالیٰ رشتے جی نے گیتا سو لڑا جن دنیا دی. و رن کم بل غرور اور دھوکہ جی نے گیتا سو باللائی دا اللہ تعالیٰ پر بارکی الغرور شیطان دو کمار ان اللہ اندو علم استعاہ بے سکا اللہ تعالیٰ خواست دا سک علم دا قیامت تے وی نظر الغیر اور آوری اللہ تعالیٰ باران وی آلو ما فی لرحام او پی اللہ تعالیٰ پر حیمنو کیری ادالت چک جینے سورد کسپین نیک بغت کا بعد بغتا او بید ازبابن اپوئی گی اور اگر کہنا وما تدری نفسن ا اور نفس مادا تک سے دے علی وی رضی اللہ تعالی نو ربی بفصل عزائم ما رب فدی معلوم نہمری ارادی مات اللہ تعالیٰ خبردار دی بسم اللہ الرحمن الرحیم